گناہ بخشنی والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب کرنے والا بڑے انعام والا اس کے سوا کوئی معبود ناؤ اسی کی طرف پیرنا ہے